حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يذبفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فن خرج نف الجنا عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ حق لَكُمْ المتقین لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تمام نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو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 اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سو سے یہاں تک اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا وہ اب قریب الختم ہے آتمبر ایک سو میں اسرائیل وصبر وسلاح کہہ کر نماز کی تاکید سے یہ بیان شروع ہوا تھا اب آخر میں دوبارہ نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور اس کی نگہداشت کا اس کی نگرانی کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے خیال رکھنے کا حافظ الاسلواد یعنی تم نمازوں کا پورا پورا خیال رکھو نمازوں کی پوری پوری نگرانی رکھو جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو وہ نماز بر وقت ادا ہو قضا نہ ہو پھر ان آداب کے تحت ادا ہو جن آداب کے تحت نماز کو فرض کیا گیا ہے یا جس کو سنت یا مستحب قرار دیا گیا ہے لہذا جماعت کے ساتھ مثلا نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے وقت پر پڑھی جائے خوشو و خضو کے ساتھ پڑھی جائے یہ ساری باتیں محافظت کے اندر داخل ہیں یعنی نگرانی کے اندر اور اس نگرانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ انسان کسی ایسے کام میں الجھا ہوا ہو جو وہاں سے اس کا نکلنا مشکل ہو رہا ہو اس وقت میں خاص طور پر نماز کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ فرمایا کہ حافظ الاخلاواتی و اخصلاط کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر بیچ کی نماز بیچ کی نماز کی تفسیر متعدد ذرائع سے یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز عصر کی نماز کا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ لوگ اپنے کاروبار زندگی میں منہمک ہوتے ہیں اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ لوگ اپنا کاروبار اب یا تو ان کے شباب پر ہوتا ہے یا اب بند کر کے گھر جانے والے ہوتے ہیں یا کئی ملازمت پیشہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کام ختم ہو رہا ہے ان کو جلدی گھر پہنچنے کی اجلت ہوتی ہے تو انسانوں کا ذہن اس وقت میں اپنے دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتا ہے تو اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ اثر کی نماز کا خصوصی خیال رکھ تو یہ محافظت یا نگہداشت کا جو حکم ہے جو آخر میں دیا جا رہا ہے یہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کے احکام بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہے تو متعدد جگہ ایسا ہوا ہے کہ ان کو شروعی اللہ تعالی نے نماز سے کیا اور پھر ان صفات کو ختم بھی نماز پر کیا لیکن جہاں ختم کر رہے ہیں تو وہاں پر محاورت کا لفظ ہے یعنی پابندی کرنے کا اور نگہداشت اور نگرانی کرنے کا جیسے سورہ مومنون کے شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو مومن ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ فلاح پانے والے قد افلح البومن تو ان کی سب سے پہلی سفت یہ بیان فرمائے ہے کہ اللہدین احملاطہم خاشیون جو, جو اپنی نماز میں خوشو سے کام لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلا وصف جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا گیا پھر اور بہت سے آصاف ذکر کرنے کے بعد آخر میں پر فرما پھر فرمایا و لدین وات کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا ان کی نگہداشت کرتے ہیں تو شروع بھی نماز سے اور ختم بھی نماز پر لیکن نماز کے ساتھ محافظت کا ذکر فرمایا گیا اسی طرح سور معارج میں بھی جہاں اللہ تعالی نے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں فرمایادین علیہ صلاۃم دا امون کہ جو نماز کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور پھر اور بہت سے سی بات بیان کرنے کے بعد پھر آگے بڑھوا ولام یوحافون کہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں یا اس کے نگہداشت کرتے ہیں تو یہاں بھی سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مختلف احکام بیان فرمائے ہیں اور مختلف عقائد کا بھی بیان آیا ہے ان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ آئی الزام السعین البصبری وسلہ اور پھر اب یہاں چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے وہ بیان تو آخر میں پھر دوبارہ نماز کی نگرانی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہاں بھی صلاح واتی وسلات اور یہ بات اس لیے کہ تمام احکام کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کر کے اور نماز کی پابندی اور اس کی نگرانی کا ذکر کر کے تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ تمام احکام میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ قابل پابندی جو چیز ہے وہ نماز ہے جو سخت نماز کی پابندی کرے گا تو اس کے دوسرے کام بھی درست ہوں گے اور جو نماز کے اندر اللہ بچائے کو تاہی کرے گا کہ نماز کی طرف دھیان نہیں دے گا تو اس کے دوسرے کام اور زیادہ خراب ہوں گے اور یہ بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اپنے تمام گورنروں کو ایک سرکاری فرمان کے طور پر لکھی تھی جس میں فرمایا تھا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے دوسرے کام بھی درست ہوں گے وہ من غیا آحا فہو لبا اور جو نماز کو ضائع کر دے تو اس کے دوسرے کام زیادہ برباد ہوں گے اس لیے اللہ سبارک وطالعہ نے یہاں پر شروع اور آخر دونوں میں نماز کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وخوب مول اللہ اور کھڑے رہو اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے رہو کس طرح کھڑے رہو قانتی کنوت کی حالت میں قنوت کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی کے لئے آتا ہے اور اس کو اگر اردو میں کسی ایک لفظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو کسی ایک لفظ سے اس کا تعبیر کرنا دشوار ہے اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا کہ با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو اس میں ایک پہلو تو قنوت کے اندر ہے ادب کا اور تعظیم کا اور دوسرا پہلو ہے اطاعت کا فرما برداری کا اور اس میں اللہ تبارک وطالیہ نے فرما برداری کے کا جو حکم دیا ہے کہ اس طرح کھڑے ہو جیسے با اور بردار آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کا لازمی طریقہ یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح کھڑا ہو کہ سوائے نماز کوئی اور بات نہ کرے سوائے نماز کے کسی اور حرکت میں بلا وجہ اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں بلکہ سکون کی حالت میں کھڑا ہو تو اسی آیش کے بارے میں آدیش میں آتا ہے کہ شروع میں نماز کے دوران بات کرنا جائز تھا حضرت ضرور ارقب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب ہم نماز پڑھتے تھے تو اس میں کوئی ایک آج بات نماز پڑھنے والے سے اگر کر لی تو نماز پڑھنے والا بھی اس کا جواب دے دیتا تھا مثلا سلام کر دیا سلام کا جواب دیتا تھا کسی مثلاً ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے سے آیا تو وہ پوچھ لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو وہ جواب بھی دے دیتے اس طرح کی گفتگو کا رواج بھی تھا اور یہ جائز بھی تھی لیکن حضرت بن عرقب رضی اللہ تعن فرماتے ہیں کہ جب یہ آئے کہ قریباً آدمی قوم اللہ قانتین تو پھر ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا اور ہمیں خاموش کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا اور اس میں چونکہ اس, اس پہلو قنوت کے اندر ایسا بھی ہے کہ آدمی اس طرح کھڑا ہو کہ با ادب ہو تو با ہونے کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساکن کھڑا ہو سکون کی حالت میں بلا وجہ حرکت نہ کریں تو اس لیے نماز کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہو بلکہ وہ سیدھا کھڑا ہو اور بغیر کسی عذر کے اپنے ہاتھ نہ ہلائے بغیر کسی عذر کے اپنے جسم کو حرکت نہ دے ہاں اگر کوئی عذر پیش آ گیا کوئی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اس تکلیف کی وجہ سے آج آدمی کوئی اپنے ہاتھ کو حرکت دے دے تو اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں لیکن عام حالات میں ادب نماز کا یہی ہے کہ آدمی ساتھ کی تو سامج کھڑا ہو اور سوائے نماز کی حرکات کہ کوئی اور حرکت اس کے جسم سے سادر نہ ہو پھر آج اللہ تبارک تعالی نے جب حکم دیا محافظت کا یا نگرانی اور نگہداشت کا کہ نماز کے نگرانی اور نگہداشت کی جائے تو اس میں یہ پہلو ہمیشہ پھر نظر رہتا ہے کہ جن مواقع پر انسان نماز سے غافل ہو سکتا ہے ان مواقع کے اوپر بھی نماز کا خیال رکھے تو اس کا ایک پہلو تو ابھی عرض کیا گیا کہ نماز اثر کی تاکید کی گئی جو کہ عام طور سے کاروبار زندگی میں منہمک ہونے کا وقت ہوتا ہے لیکن اب دوسرا اس کا پہلو یہاں پر لگایا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر حالت جنگ ہو دشمن سے جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کے اندر ایک خوف کی حالت ہے کہ دشمن کو حملہ نہ کر دے تو یہ کیسے حالت ہوتی ہے کہ اس میں اگر نماز چھوٹ بھی جائے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل ہی ایمرجنسی کی صورت ہے لہذا چھوٹ جانی چاہیے لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک اس حالت خوف میں بھی جب تک تم نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو چاہے وہ عام طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو تم نے نے فرمایا کہ انخل تم اگر تمہیں دشمن کا خوف لائق ہو خو فریجالن تو کھڑے کھڑے اور رخ یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو کھڑے کھڑے کا مطلب یہ ہے کہ رکو اور سجدہ نہ کریں اور کھڑے کھڑے ہی اشارہ کر دیں رکو کے لیے تھوڑا اشارہ سر سے اور سجدے کے لیے ذرا تھوڑا, تھوڑا زیادہ سر کو جھکا کر اشارہ کر لے اس وقت جبکہ خوف کی حالت ہے اور باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو کھڑے کھڑے اگر موقع مل رہا ہے تو کھڑے کھڑے پڑھ لو اور وہ رخبانن اور رخبانن یعنی سوار ہونے کی عادت میں جیسے پہلے زمانے میں گھوڑے کے پر سوار ہوتے تھے اسی حالت میں لڑائی ہوتی تھی تو اس میں اگر موقع مل گیا ہے تو نیچے اترنے کی ضرورت نہیں بلکہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے بھی اشارے سے نماز پڑھ لو یہ بھی جائز ہے ہاں البتہ اگر کوئی صورت ایسی آ جائے کہ جس میں نہ کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کا موقع ہے نہ سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا موقع ہے تو اس موقع کی وجہ سے جنگ کی ضرورت کی وجہ سے جہاد کی ضرورت کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غزوہ احداب کے موقع پر آپ کی بعض نمازیں جنگ کی مشغولیت کی وجہ سے وقت پر نہ پڑھی جا سکیں آپ نے پھر بعد میں پڑھی اور بعد میں صحابہ کرام کا بھی معمول یہی رہا کہ جب تک جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا موقع ہوتا تھا تو جس طرح بھی موقع مل جاتا کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر تو وہ پڑھ لیتے تھے لیکن جہاں موقع نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ نماز کو کا وقت گزر جانے دیتے اور اس کے بعد پھر قضا پڑھتے تھے ایسی صورت میں قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ایک مجبوری کی وجہ سے قضا ہوئی پھر فرمایا فضا امن پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ فضر اللہ کم المکم علم تکن تعالم تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کا طریقہ تمہیں سکھایا ہے جو معمول کی نماز کا پھر اس میں اسے معمول کی نماز کے طریقے کے مطابق ہی ادا کرنی چاہیے یہاں نماز کا ذکر کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا تکملہ ہے طلاق اور عدت کے آکام کے متعلق یعنی پیچھے جو حکم دیا گیا تھا کہ عورتیں جن کو طلاق دی جائے تو وہ عزت گزاریں گی عزت کے احکام کچھ بیان کیے گئے تھے تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ چار مہینے دس دن ان کی عدت ہوتی ہے تو اب اس کے تکمیلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی شوہر کا انتقال ہو گیا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر چار مہینے دس دن کی عدت تو واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں گزارے جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا اور اس میں وہ سوک بھی منائیں گی لیکن ایک چیز اور ہے وہ ان کو ایک حق دیا گیا ہے اور شہروں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم مرنے سے پہلے وسیعت کر جائے کرو کہ اگرچہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کی عدت تو چار مہینے دس دن ہی ہے لیکن اگر وہ چاہے تو سال بھر تک اس کو میرے گھر میں رکھا جائے اگر وہ چاہے تو سال بھر تک میرے گھر کے اندر ہی رہے اور اس کے سسرال والوں کو یا مرنے والے کے رشتے اور وارثوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سال بھر کے دوران اس کو شوہر کے گھر سے باہر نکالیں یا یہ کہیں کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ اپنا کوئی اور گھر تلاش کرو بلکہ سال بھر تک ان کو شوہر کے گھر میں رہائش کا حق دینا ورثا کے ذمہ واجب ہو جائے گا اس وصیت کی وجہ سے وہ شوہر کر کے جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خود عورت اپنی مرضی سے چار مہینے دس دن پورے کرنے کے بعد اپنی مرضی سے کہیں اور جانا چاہتی ہے کسی اور گھر میں رہنا چاہتی ہے تو بے شک رہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لیکن اگر کرو اس کا کوئی ٹھکانہ دوسرا نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے وہ سال شوہر کے گھر میں ہی گزارنا چاہتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو وارثوں کو اس کو نکالنے کا حق حاصل نہیں یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا شروع میں کہ شوہروں سے کہا کہ تم یہ وصیت کر کے جائے کرو کہ تمہاری بیویوں کو سال بھر تک رہنے کا حق دیا جائے یہ اس وقت کی بات ہے جب تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے بعد میں پھر اللہ تبارک وطالیہ نے سورہ نشا میں میراث کے مفصل احکام عطا فرمائے اور اس میں بیوی کو شوہر کے ترکے میں حصہ دار بنایا کہ اگر مرد والے کی اولاد ہے تو اس صورت میں بیوی کو آٹھواں حصہ اور اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ بیوی کا ہے تو جب اس کے ترکے میں بیوی حصہ دار بن گئی تو اب یہ سال بھر تک شوہر کے ترکے سے نفقہ پانے اور اس کے گھر میں رہنے کا جو حق تھا اس کی ضرورت نہ رہی کیونکہ شوہر کے ترکے میں سے ایک معقول مقدار بیوی کو مل جائے گی تو اب وہ اپنے رہائش کا بھی انتظام کر سکتی ہے اور اپنے نان نفٹے کا انتظام بھی کر سکتی ہے اس میراث کے حصے کے ذریعے لہذا چار مہینے دس دن جو عزت کے ایام تھے اس میں تو بے شک وہ نفقہ پانے کی حقدار ہے شوہر کی طرف سے لیکن عزت گزرنے کے بعد پھر اس کے نفقے کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ اس کو میرا میں و حصہ مل رہا ہے تو اس حکم کو اللہ تبارک ادارے یہاں فرمایا کہ وہ لذیذ یو توف نہ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں وہ یژرو نہ ازواجن اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وسیعت ازواج میں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جایا کریں کہ متعل کے اس سال تک وہ بیویاں ترکے سے فائدہ اٹھائیں گی فائدہ اٹھانے میں نفقہ بھی داخل ہے اور اس شوہر کے گھر میں رہنا بھی داخل ہے غیر غیر اخراج سال بھر تک فائدہ اٹھائیں گی ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا ان خرج نہ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں یعنی چار مہینے دس دن کی عدت پوری کرنے کے بعد وہ خود اپنی مرضی سے یہ چاہیں کہ ہم کسی اور گھر میں جا کر رہیں تو فلاں جنا حال تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے فیم فعال نفی ان حسین نم معروف کہ وہ اگر وہ اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کریں تو اس میں تم پر کوئی الزام کی بات نہیں ہے وہ خود فیصلہ کر رہی ہیں اپنے حق میں اور قاعدے کے مطابق کر رہی ہیں قاعدے کے مطابق کرنے کا مانا یہ کہ عدت پوری کرنے کے بعد کر رہی ہیں چار میں دس دن کے وقت کا وقت گزرنے کے بعد کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو احکام ہیں عدت کے ان کو پوری طرح بجا بھی لا رہی ہیں اور ترکے سے جتنا حصہ ان کو مل رہا ہے اتنا ہی وہ لے بھی رہی ہیں تو اس صورت میں تمہیں اس میں کوئی گنا نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کو شوہروں کے گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دو اور فرمایا تو اللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی ہے کیونکہ صاحب اقتدار ہے اس واسطے اس کو حق ہے کہ جو اس حکم چاہے دے دے اور چونکہ حکمت والا ہے صاحب حکمت ہے تو ایسا ہی حکمت فرماتا ہے جو بندوں کی مصلاحت کے مطابق ولی المطلقات متا معروف پھر آگے ایک جامع جملہ متلقات کے حق میں ارشاد فرما دیا کہ متعلقہ عورتوں کو قائدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے یعنی متعلقات جن کو طلاق دے دی گئی ان کو فائدہ پہنچانا متقیوں کے لیے یعنی جو مومن ایسے ہوں جو تقوا کا لحاظ رکھتے ہیں ان کے ذمہ ضروری ہے کہ ان کو فائدہ پہنچائیں کیا فائدہ پہنچائیں یہاں اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی گئی بعض جگہ وہ فائدہ پہنچانا واجب ہے بعض جگہ پر مستحب ہے واجب تو مثلا یہ ہے جیسا کہ دوسری آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے نبی کریم سربرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحادات سے بھی کہ وہ فائدہ پہنچانا جو شوہروں پر اپنی بیویوں کا واجب ہے طلاق ہونے کے بعد بھی وہ یہ کہ عزت کے دوران ان کا نفخہ ادا کرے یہ واجب ہے چاہے وہ متعلقات کسی بھی قسم کی ہوں رجی طلاق دی ہو تو بھی بائن طلاق دی ہو تو بھی مہد طلاق دی ہو تب بھی ہر حالت میں عزت کے دوران ان کا نفقا برداشت کرنا یہ شوہر کے ذمہ واجب ہے تو یہ فائدہ پہنچانا تو لازم ہوا اسی طرح متعلقات کو اگر انہوں نے مہر ابھی تک وصول نہیں کیا تو مہر دینا بھی واجب ہے اگر رخصتی کے بعد اور صحبت کے بعد طلاق دی گئی ہے تب تو, تو پورا مہر دینا واجب ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا اور اگر بغیر صحبت کے اور بغیر خلوت کے طلاق ہوئی ہے تو اس صورت میں آدھا ماہر فرض ہے پھر بھی پورا دینا بہتر ہے جیسا کہ پیچھے گزرا تو یہ فائدہ پہنچانا یعنی مہر ان کو دینا یہ بھی واجب قسم کا حق ہے تیسرا یہ کہ متلقات کو تحفہ دینا جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے جس کو اس طرح ہمیں مطالبہ کہتے ہیں لیکن وہ لفظ ذرا بدنام ہو گیا ہے لہذا تحفے سے اس کو تابع کر دینا زیادہ مناسب ہے کہ ایک تحفہ دینا متعلقات کو یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ بعد صورتوں میں واجب ہے بعض صورتوں میں مستحب ہے پیچھے گزرا ہے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح ہوا اور اس میں مہر مقرر نہیں ہوا اور پھر رخصی سے پہلے صحبت اور خلبت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں مہر تو کچھ واجب نہیں ہوتا لیکن یہ توحفہ واجب ہوتا ہے اور عام حالات میں جب کہ ماہر مقرر ہوا ہو رخصتی کے بعد بھی طلاق دی گئی ہو تو اس میں اگرچہ یہ تحفہ دینا فرض اور واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ طلاق دینے والا اپنی متعلقہ سابق بیوی بی کو کوئی تحفہ دے تو وہ مستحب ہے تو اس جامع جملے میں ہر طرح کے فائدے اس میں داخل ہو گئے دلمت کے متعم بالمعروف کہ متعلق عورتوں کے لیے متقیوں پر حق ہے کہ وہ متاح دیں ان کو یعنی کوئی فائدہ پہنچائیں بالمعروف قاعدے کے مطابق بالمعروف سے چھ باتوں کا احاطہ ہو گیا کہ جو جس قسم کا قاعدہ ہے جہاں واجب ہے وہاں واجب ہوگا ان کے ذمہ فائدہ پہنچانا جہاں مستحب ہے وہاں پر ان کو فائدہ پہنچانا مستحب ہوگا پھر فرمایا کہ غزل واہم آیاتی اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے آیتیں یا اپنے احکام تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں لال رقم تاکہ تا تم سمجھداری سے کام لو سمجھداری سے کام لے کر ان احکام کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو